سورت المتحنا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ممتحمہ کا جو زبان نزول ہے معین کر لیجیے یہ ان دو رکوعوں کے ساتھ سمجھیے کہ جو سورہ توبہ میں ہم نے پڑھے دوسرا اور تیسرا رکوع فتح مکہ سے پہلے جو کچھ رد و قدا چل رہی تھی کہ نہیں کرنا چاہیے کاہے کے لیے فوج کشی کر رہے ہیں اور اس پر پھر جو اللہ تعالی کی طرف سے جو تبصرہ آیا منافقین تھے یا زوافات تھے ان کے اعتراضات کے جواب دیے گئے آخر مکے والے کتنے ہی برے صحیح بارہ وہ حرم کی خدمت کرتے ہیں لہذا ان کا ایک ہونی کا مقام بھی ہے وہ ساری دلیلیاں پڑ چکے ہیں سورہ توبہ رکو دو اور تین یہ بھی دو رقو ہیں اسی موقع پر ایک بہت مخلص مومن صحابی ان سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی حضرت ہاتم ام نے ابھی رضی اللہ تعالی عنہ بدری ہیں ان کے گھر والے ان کا پورا طلبہ ابھی مکے میں تھا اور ان کا کوئی وہاں پہ رشتے دار ایسے نہیں تھے کہ جو ان کی حفاظت کر سکے انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ اگر واقعہ جنگ ہو گئی اور اگر ہم جا رہے ہیں مکے پر چڑھائی کرنے کے لیے تو پھر یہ ہے کہ مکے میں جو مشرقین ہیں کفار ہیں وہ میرے بچوں کو میرے گھر والوں کو شدید نقصان پہنچا سکتے یا اگر میں ان کے ساتھ کوئی نیکی کروں تاکہ میرے اس احسان کو پیش نظر رکھ کر وہ میرے گھر والوں کا لحاظ کریں انہوں نے خط لکھا مکے والوں کے نام اور اس میں گویا کہ وہ سیکریٹ جو ہے وہ لیک کر دیا کہ محمد اب تم پر چڑھائی کرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ احسان درا ایک عورت کو وہ خط دیا اس عورت نے اس خط کو اپنی چھٹیاں میں باغ لیا تاکہ تلاشی بھی جائے تو کہیں سے نکلے گا اور وہ عورت کو خط لے کر روانہ ہو گئی ادھر حضور کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سے مطلع کر دیا حضور نے بھیجا حضرت علی اور ان کے ساتھ ایک اور صاحب کہ جاؤ فرار جگہ اس وقت وہ عورت ہوگی تم جا کے اس کو ٹھیلی ہوئی ہے راستے میں کسی منزل میں اس کے پاس خط ہے وہ لے کے آؤ اں پہنچی عورت موجود تھی محمد رسول اللہ کی دی ہوئی خبر تو غلط نہیں ہو سکتی تھی اس سے پوچھا نہیں تم نہیں اس کی جو تلاشی ہے وہ لاش کی لیے پھر حضرت علی نے دھمکی دی دیکھو ہمیں ہماری نبی نے بتایا ہے تمہارے پاس ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا وہ یا تو تم سیدھی سیدھی خط مجھے نکال دو ورنہ میں تمہیں مراہمہ کر کے تمہاری تلاشی ہوں گا آج کل آپ کو معلوم ہوگا نا کہ سعودی عرب میں ہیروئن کی اسمگلنگ میں عورتیں اپنے پرائیویٹ پاس کے اندر بھی یہ اسمگلنگ کرتی ہیں اس کے ذریعے سے بارہ یہ جی دھمکی چن کر وہ پھر اس نے کھول کے اپنی چٹیا اور نکال کے دے دی وہ خط لے کے آ گئے. اب وہ خراص کھل گیا ابھی بلتا کو بلایا ہاتھی نے ابھی بلتا کو مان لیا اتنی میرا خط ہے حضرت علی نے کہا کہ یا حضرت عمر نے یا آپ مجھے ڈاندر لیں گے میں اس کی گردن مار دوں ابھی حاطر بدری ہے اور بدریوں کے تمام اللہ تعالیٰ پچھلے اگلے گناہ معاف کر چکا ہے تو اس کی وہ جو خضیلت ہے اس کی وجہ سے جو خطا ہو گئی اللہ معاف کرے گا تو وہ ہے اصل میں کشا کشپس منظر میں جس میں کہ یہ صورت بازی ہو رہی ہے یا الذین لا یادو بھی وادم اولیاء اہل ایمان تم میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست اور ولیدہ بناو ان کی خیر خائی ان کی بھلائی ان پہ احسان کرنے کی کوشش ان کے ساتھ اپنے گڈ آفیسز ملڈ کرنے کی کوشش تلک الہ ہند بالمبت بتے تم ان پر ان کی طرف رجوع کرتے ہو بھیجتے ہو پیغام دوستی کے خلوص و اخلاص کے وقت کفر ہوئے ما جاپ مرح حالانکہ انہوں نے کہر کیا ہے انکار کیا ہے اس حق کا بھی تمہارے پاس آیا ہے یہ خجول اور وہی ہیں جو نکالتے ہیں یعنی جنہوں نے نکالا ہے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی نکالا ہے انتمین بلّے تم صرف اجن کی پاداش میں کہ تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اپنے رب پر ان کم تم خرج تم سبیلی اگر تو تم نکلے تھے مکے سے اور تم نے ہیرت کی تھی اس لیے کہ میری راہ میں جہاد کرو گے تو یہ طرز عمل تمہیں اس کے منافی ہے بب تغاہ اور غریب رضاجوئی کریے تم نکلے تھے تو سرون رونا الہم بن تم خفیہ پیغامات بھیجتے ہو تو دوستی کے مبدی وانا عالم وقے تم تم نے خفیہ پیغام بھیجا میں تو خوب جانتا ہوں جسے تم چھپاتے ہو مما عالم جسے تم ظاہر کرتے ہو مما یف ال ہومکم فخر غلط جو کوئی بھی تم میں سے یہ کام کرے گا وہ تو پھر سیدھے راستے سے بھٹک گیا یہ ایک آیت ہے تک نوٹ کر بدمی صورتوں کا جو مزاج ہے یعنی تم ان کے ہاتھ لگ جاؤ ہتھی چڑھ جاؤ وہ تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے میں تو تو نہیں تیدیا ہوں اپنے ہاتھ بڑھائیں گے تمہاری طرف وایوسینا ہوں اور اپنی زبانیں بس برے ارادے کے ساتھ تمہیں نقصان پہنچائیں گے ان کی زبانیں بھی ان کے ہاتھ بھی ببدول اور تتفرون اور ان کی خواہش ہوگی جی شریر کے کسی کا تم بھی دوبارہ کافر ہو جاؤ لن تمہیں ہرگز دفعہ نہیں پہنچائیں گے تمہارے وحمی رشتے برا اولاد کم نہ تمہاری اولادے یوم اخمت کے دن یس دیام. چلو بے رقوم اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے ماں بہن بلّا کا ملولہ بصیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے کن کانت نقم اس میں تم حسنت ابراہیم وزی نما تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے بہت عمدہ ماڈل ہے حسن ہے تھی ابراہیم ولزی ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کے معاملے میں ان کی شخصیتوں کی صورت میں اس کالو قوم جبکہ انہوں نے کہا اپنے قوم سے بربلا کہہ دیا انا بڑا ہم بڑی ہیں تم سے وہ تابد المند اللہ اور جن کو بھی تم پوج رہے ہو اللہ کے سوا ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں کوئی تعلق نہیں ہم ایران بڑا کر رہے ہیں ان سے کبھرنا بے کم ہم ممکن ہوئے تم سے بھی و بدا بیننا و بینک اداوت امدن اور اب اور ہمارے ماں بین دعوت اور بغض اور بیل شروع ہو چکا ہے اب یہ ہمیشہ باقی رہے گا حتہ تومنو منو بللہ جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ اللہ پر توحید کے ساتھ یعنی جب تک اس طرح لنگی تلوار نہ بن جائے ایک مومن اس اللہ کو لنگی تلوار بننا پڑتا ہے رشتوں کو کاٹنا پڑتا ہے بلاؤ کانو آبا او ابلا او اخوار او اشیرت ہوں سورہ مجادنا میں پڑا جبھی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ اللہ کلا ابراہیم علیہ سوائے اس کے کہ ابراہیم نے باٹا کیا تھا اپنے باپ سے کہ میں آپ کے لیے ضرور استغفار کروں گا یہ سورہ مریم میں ہم پڑھا ہے جب اس نے کہا تھا کہ تم نکل گیا واہج النی ملیا بل ہنتا نارے ابراہیم لائن لال جمل نہ ملیا حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا سر سخت ابھی نہ آپ کے لیے ابا جان میں اللہ سے دعا کروں گا استفاق کروں گا بابا عملے کو لکبل اللہ ہے مجھے اختیار کوئی نہیں ہے آپ کے بارے میں اللہ کے ہاں کچھ نہیں اختیار اللہ کا ہے ربنا لے کر تمکل پرور ہم نے پر توکل کیا اور علاحکا انمنا اور تیری طرح سے رجوع کیا وہ علیک المصیر اور تیری طرف لوٹ جانا ہے ربنا لا کا جالنا للذین تدینہ کفر اوپر ہمیں اب کافروں کے لیے تختہ مشق اور تختہ امتحان نہ بنا دے کہ ہمارے اوپر وہ ظلم کریں اور پھر ان کو اوپر آزمائش جو آزما رہا ہے وہ اس شکل میں کہ ہم پر وہ ظلم کریں جیسے اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو آزما رہا تھا لیکن تختہ ستم تختہ مشق کون صحابہ آبا اسلام بنے ہوئے تھے بخصلنا اور ہمیں بخش دے ان نکان پر عزیز الحکیم یقیناً تو ہی ہے سب کچھ زبردست اور حکمت والا اب یہاں نوٹ کر دیجیے کہ سورہ توبہ میں آ چکا ہے کہ حضرت ابراہیم نے آخر میں آ کر زبر رامل ہو جب انہیں معلوم ہو گیا کہ میرا باپ تو دشمن ہے اللہ کا دشمن ہے تو برآتی کی یہ آیتیں جو ہیں یہ سن آٹھ میں فتح مکہ سے قبل نادل ہو رہی ہیں خاتے ہونے ملکہ کا واقعہ ہے ابھی مکے تک روانگی جی نہیں ہوئی ہے اور وہ آیتیں جو ہیں وہ سر نو میں نادل ہو رہی ہیں اس کے بھی زیقادہ کے بھی بعد جبکہ واپس ا گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے لہذا وہ ہوگی موکم اور یہ بات جو ہے اس کے پہلے یہ گویا کتابیں رہے گی نقد کانہ نکل زیر مثبت الحاقہ تمہارے یقین ان کی ذات میں ان کے رویے میں ان کے طرز عمل میں ایک اچھا نمونہ ہے یہ من کانا یلز اللہ ومل آخر لیکن کس کے لیے جو اللہ کی بھی امید ملاقات کی امید رکھتے ہو اور یوم آخر سے ڈرتے ہو بالکل یہی الفاظ وہاں آئے تھے لکت کان لکلفی رسول اللہ عشوۃ الحضرۃ المن کان ضرض اللہ و یوم آخرہ بکر اللہ یہ سو احذاب میں ہم پڑھ چکے ہیں حضور کی شخصیت آپ کی سیرت اس میں کاملہ ہے لیکن فائدہ کون اٹھائیں گے فائدہ صرف وہی اٹھا گے جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے پر بھی ایمان رکھتے ہو اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اسی طریقے سے یہاں لکت کان فلم یورج اللہ غنی اور حمید اور جو منہ پھیر لے پیٹ موڑ لے اللہ غنی ہے حمید ہے اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں کوئی احتیاط نہیں اب آخری مقصد آ ہے خاص طور پر بعض خواتین کا ہوا یہ تھا کہ میں طے ہو گیا تھا جو میں ہوئی کہ مکے سے اگر کوئی مسلمان بھاگ کر جائے گا مدینے تو آپ کو واپس کرنا ہوگا اور مدینے سے اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر واپس آئے مکے تو ہم واپس نہیں کریں گے یہ شرط تھی اور شرط مان دی تھی حضور نے اس کے بعد معاملہ پیش آ گیا خواتین کا اب ظاہر بات ہے کہ اب خواتین جو ہے ان میں سے کوئی مدینے آ گئی مطالبہ ہوا ہم کریں واپس کریں یہ مسلمان کی ایمان لے آئی تھی رسمان نے وہ مردوں پر بحث تھی ساری گفتگو جو ہوئی تھی وہ رجال سے متعلق کی نہیں لہذا ان کو واپس نہیں کیا جائے اور نہیں کیا گیا لیکن یہ کہ اب جو وہاں سے خواتین آ رہی ہیں کہہ رہی ہیں کہ ہم تو صاحب ایمان ہیں اس لیے ہم ہجرت کر کے مکہ سے آ گئی ہیں یہاں اندیشہ یہ تھا کہ ان میں کہیں جاسوس نہ آ رہے ہیں مکہ والے جو ہیں ان کے ذریعے سے کچھ کینڈلائز نہ کریں ہماری سوسائٹی کو کچھ کچھ کہہ نہیں سکتے لہذا ان کا معاملہ کیا کیا جائے پھر یہ کہ ان کے شوہر تو وہاں ہے شادی تو وہاں ہوئی ہوئی ان کی تو آیا یہ اب یہاں مسلمانوں کے لیے حلال ہے اس درجے میں کہ وہ ان سے نکال کر سکے یا وہ رشتہ برقرار رہے گا کافر جو ہے ان کی بیویاں یہ مسلمان ہو گئی یہ آ گئیں تو یہ مسائل تھے خواتین کے کہ جن کو اس رقو میں سورہ ممتحا کے اور آخر میں پھر خواتین کی بیعت کا کس کرا ہے اس میں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمپنسیشن ہوتی ہے جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ باپ اور ماں میں فرق یہ رکھا گیا قانونی طور پر باپ کا پروڑا بھاری ہے باپ طلاق دے سکتا ہے ماں کو ماں تو خدا ہی لے سکتی ہے طلاق دے نہیں سکتی اور اگر طلاق ہو جائے گی تو اولاد باپ کی شمار ہوگی ماں کی نہیں یہ خوراک کا قانون ہے لیکن دوسری طرف ماں کی خدمت تین درجے زیادہ ضروری ہے باپ سے خدمت میں تین درجے فائد رکھ دیا اور ماں کو اور کہا کہ جنت اس کے قدم و تلے تو کمپنسیشن ہوتی ہے کسی ایک جگہ پر کمی ہے تو دوسری جگہ اس کو اسی کے نام بیلنس ہے یہ تراجو کے یہ دونوں دو جو ہیں اگر بازو جو ہیں یہ برابر ہے تو ایک سیلنڈر ڈالیں گے ایک سیل ڈالیں گے تراجو کی ڈنڈی سیڑھی رہے گی ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے چھوٹے میں زیادہ ڈالنا پڑے گا اور بڑے میں کم تو یہ بیلنس تو تب ہوگا کہ وہ جو کمی ہے اس کو پیش نظر رکھیں یہ ہے معاملہ جو یہاں پہ بیان ہوا وہ بیلنس کیا کیا اللہ تعالیٰ نے مردوں کی بیعت کا قرآن میں ذکر ہے اس کا متن قرآن میں کہیں نہیں ہے بیعت اقبائی اولا کا کیا متن تھا بیعت اقبائی ثانیہ کا متن کیا تھا کیا بیعت لی تھی کیا الفاظ تھے بیعت رضوان کے موقع تھے کیا کیا جو الفاظ تھے کہیں نہیں قرآن میں نہیں آحاد میں مل جائے گے خواتین کی بیعت کو یہ فضیلت دے دی کہ اس کا پورا متن بھی قرآن مجید میں موجود ہے فرمایا اصل لاہو الجالا بین بینکم و بین النظینہ ابھی وہ مسئلہ ابھی چل رہا ہے وہ خواتین کا مسئلہ بعد میں آئے گا